السلام علیکم نحمد ونصلی نسلی علیہ رسول ہلکریم امہ آباد فعو من شعیطان رضیم بسم اللہ الرّحمٰن رحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل القدتم السانی یفقہ قولی صورت عمران آیت نمبر اکیانوے نائنٹی میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کے کافر قیامت کے دن اگر زمین بھر کر بھی سونا دیں گے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اسے آگ کے عذاب کے بدلے دینا پسند کرے گا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو باز نہ آیا تو دنیا میں جب تک موقع ہے تب تک قرآن ایمان لانے کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پرزور دعوت دیتا ہے فرمایا لن تنا لرحت تن فکو مما توحبون وما تن فکو من شعیل فن اللہ بہ علیم تم نکی کو بر کو خیر کو بھلائی کو رضائے الہی کو اللہ کی رحمت کو جنت کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہرگز تم بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اپنا بہترین مال لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ابو طلحہ انہوں نے اپنا باغ رہا اس کا نام تھا اس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا وہ انہوں نے اللہ کے نام پر دیا زید بن حارثہ اپنا سب سے عزیز گھوڑا لے کر آ گئے حضرت عمر نے خیبر کے مال میں سے جو حصہ ان کو ملا تھا وہ اللہ کی راہ میں دینے کا فیصلہ کیا ام سلیم اپنے بیٹے کو لے کر آ گئیں دس سال کا ان کا بیٹا تھا حضرت انس اور کہا کہ یہ میری عزیز ترین متا ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتی ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تو فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ اس کو جانتا ہے بہترین مال اچھا سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دو سب سے بڑا ایک فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اگر پیر کی بیڑی بنا ہوا تھا اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے دشواری پیش آ رہی تھی تو اللہ کی راہ میں دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی محبت دل سے نکل جائے گی اس زمانے میں پیسے کی مسلمانوں کو بہت ضرورت تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ جب مانگا جاتا ہے تو الحمدللہ مسلمان آج غنی ہیں بہت پیسہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں آج دین کو جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کی آج لوگوں کے پاس خود بہت کمی ہے وہ ہے وقت جس چیز کی جتنی مارکیٹ میں بازار میں کمی ہوتی ہے اس چیز کی ویلیو اتنی ہی بڑھ جاتی ہے آج اسلام کو دین اسلام کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے ہماری توانائیوں کی ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے زندگیاں بہت مصروف ہیں سب کو وقت کی کمی کی شکایت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارے وقت کے اندر برکت ہو جائے تو ضرور اپنے وقت میں سے کچھ حصہ رب کے راستے میں لگا دیں جو اس میں سے وقت نکالے گا دین کا علم حاصل کرے گا دین کی خدمت کرے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے پھر آگے جیسے فرمایا جو کچھ بھی خرچ کرو گے صرف مال نہیں تمہیں نیند بہت پیاری ہے نیند اللہ کی راہ میں ذرا خرچ کرو قربان کرو اللہ کی راہ میں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ بہت قدردانی کرے گا کوئی تمہارا شوق ہے کوئی تمہاری عادت ہے چھوڑ دو اس کو اللہ کی خاطر اللہ بہت قدر فرمانے والا ہے کل تعام کان بنی اسرائیل علّہ حرما اسرائیل علاء نفسلی من قبل انتنزلت طورات کھانے <تصال> کی یہ ساری چیزیں یعنی جو کہ شریعت محمدی صلی اللّہ علیہ و میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت پچھلی شریعتوں میں تصور یہ تھا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو یہ بھی ہوتا تھا کہ جب اللہ کے لیے کوئی قربانی دی جاتی تھی تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے خود پر چند پابندیاں لگا لی تھیں یا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں فلاں بیماری سے اگر صحت پا جاؤں گا تو پھر میں اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں گا چونکہ ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا آگے بڑھ کر یہودیوں نے اس کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا اور لگے مسلمانوں پر اعتراض کرنے کہ ہماری شریعت کی حرام چیزوں کو یہ بھی حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں اسلامی شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ خود بھی کھاؤ اور اللہ کی راہ میں دوسروں کو بھی دو تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو فنفراََ اللّہ فل مدو علم اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرتے رہیں وہی درحقیقت ظالم ہیں اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ نبی کی بھی ذاتی خواہش جو اللہ کی طرف سے سینکٹیفائی نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی بلکہ دین تو بس وہی ہے حرام اور حلال تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یا اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وہی خفی کے ذریعے بتایا اور انہوں نے قوم تک پہنچا دیا نبی کی ذاتی پسند اور ناپسند کو کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا شریعت کے بنانے میں کہاں کہ کسی اور انسان کی ذاتی پسند یا ناپسند کل صدا اللہ کہو اللہ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے مکہ جاتے ہیں الحمدللہ حج یا عمرے کے لیے تو دیکھیں وہاں گناہوں سے بچنا کتنا آسان ہوتا ہے نیکیاں کرنا کتنا آسان ہوتا ہے نیکیوں میں نمازوں میں دل بھی خوب لگتا ہے اجر میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے ایک نماز کا اجر ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنا کھانے پینے میں ہر چیز میں برکت ہی برکت محسوس ہوتی ہے تو بہت مبارک وہ جگہ ہے فی ہی آیا تم, تم و ابراہیم اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا ولّہ حجی منست لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے حدیث میں آتا ہے مماتا مم ولم یحج۔ أَوْ کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے حج نہیں کیا یعنی استطاعت رکھتا تھا پھر بھی نہ کیا تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نسرانی ہو کر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا میل کچیل دور کر دیتی ہے قل کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کی باتیں ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہیے اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑی راہ چلے حالانکہ تم خود یعنی اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا کر لے جائیں گے ہم نے پہلے بھی یہ بات دیکھی کہ کفار سے اچھا سلوک اور معاملات کرنے کو اسلام منع نہیں کرتا جس چیز سے روکا جا رہا ہے یہاں ان کی اطاعت ہے اور وہ یہ کہ ان کو محبتوں کا اور وفاداریوں کا مرکز بنا لینا اس سے منع کیا کہ یہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ عبادت میں نماز کی حالت میں تو تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہو اور رسومات اور لائف سٹائل اور حال حلیے میں قبلہ دہلی ہو یا واشنگٹن ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کے اس مشورے کو سنجیدگی سے نہیں لیا اطاعت کیا اطاعت سے بڑھ کر ان کا اتباع کرنے لگے تھاٹ پیٹرن پرائیورٹیز ترجیحات سوچ کا انداز سب کفار جیسا ہو گیا رسول اور صحابہ اجنبی اجنبی لگنے لگے مینٹل ویو لینتھ ملتی ہی نہیں ان سے ذہنی مطابقت ان سے نہیں ہوتی یہ جو کامیابی کفار کو ملی بغیر محنت کے نہیں ملی انہوں نے بہت محنت کی مسلمانوں پر مسلمان اس امید پر ان کے اشاروں پر چلتے رہے کہ شاید اس طرح ہم کو دنیا میں عزت مل جائے گی لیکن افسوس نہ عزت ملی نہ اقتدار ملا خود مختاری کا خواب تو بس خواب ہی رہ گیا اور جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین اور ایمان کا سودا کیا وہ دنیا پھر بھی ہاتھ نہ آئی نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کیا کیا خود اپنے ہی جانوں پر بہت ظلم کیا اللہ کی روشن آیات اور پیارے رسول کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر کفر کے اندھیروں میں اور شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے تو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو اے مسلمانوں اپنے دین کو اپنے رسول کو کفار کے پوائنٹ آف ویو سے مت دیکھنا ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ کیا ہوگا کہ دین تم کو بگڑا ہوا نظر آئے گا ڈسٹرٹیڈ نظر آنے لگے گا ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو گے تو اور مسلمان کہلانے کے باوجود کافر ہو جاؤ گے یا ردو کم بڑا دا ایمانے کافرین اوپر اوپر سے مسلمان رہو گے خالی خول اندر سے کافر ہو جاؤ گے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الح تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو سیدھے راستے پر تو وہی وہ چل سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اس کے کلام کے ذریعے مضبوط تعلق قائم کریں فرمایا ویفتر ون تم تعلیم آیات اللہ و فی کم رسول بلّہ فقت ہدیہ اللہ سر و تم مستقیم تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا تو راہ راست پانے کا طریقہ اللہ کی بات اللہ کی یاد رسول کی سنت اور اللہ والوں کی صحبت کو انسان اختیار کر لے محفوظ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے یا ایو الدین آ منتق اللہ حق کا ہی ولا تم تن اللہ تم مسلمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو ہم سے کہا گیا مرنا مت جب تک مسلمان فرما بردار نہ ہو اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنے ساتھ کو ایکسپائری ڈیٹ لے کر تو نہیں آتا کہ اچھا اگر یہ 1980 میں پیدا ہوا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ 2040 میں آئے گی یہ تو نہیں ہوتا کوئی نہیں کہہ سکتا کس وقت موت آ جائے کب آ کر دبوچ لے جیسے ایک دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں انسان داخل ہو جاتا ہے اسی طرح موت کا بھی ایک اندیکھا دروازہ ایک انویزیبل ڈور کہیں نہ کہیں زندگی میں نصب ہوا ہے کھلا ہوا ہے اچانک اس میں سے گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں کب مر جائیں لہٰذا وقفے وقفے سے سپوریڈیکلی پارٹ ٹائم نیک اعمال نہیں کرنے بلکہ مسلسل کرنے ہیں پارٹ ٹائم مسلم نہیں ہونا لائف ٹائم مسلم ہونے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے ہوں اور پھر جب موت آئے تو کسی گناہ کی حالت میں ہوں ایسا اگر ہوا تو ساری عمر کی محنت ضائع ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے کما توہون تموتون جیسے تم جیتے ہو جس حال میں جیتے ہو اسی حال میں مرو گے وہ کما تموتون تُحشَرُونَ اور جیسے تم مروگے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے کیا کرنا ہے وا تسم و بحب اللہ جمی ولا تفر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقی میں نہ پڑو حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجما اکٹھا رہنے والوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اجتماعیت کے اندر برکت ہوتی ہے مل کر رہنے میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے تو اللہ کی رسی کو سب مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی یہ قرآن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ہوا حبل اللہ المتین یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے آپ تصور کیجیے ماؤنٹین کلائمبنگ کا جیسے ایک پہاڑ کے اوپر لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایوریسٹ وغیرہ میں اب ایک رسی کے ذریعے وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا دار و مدار اس رسی پر ہوتا ہے جوں ہی رسی اگر ان کے ہاتھ سے چھٹی تو وہ کہاں نیچے ہلاکت میں جا کر گریں گے تو یوں ہی تصور کر لیجیے کہ ہم چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں اوپر اللہ کی طرف جا رہے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں اور قرآن وہ رسی ہے جس کو پکڑ کے چڑھ رہے ہیں اگر یہ رسی ہاتھ سے چھٹی تو ہلاکت کے سوا اور کوئی چیز ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی جمیعاً کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس پوری کی پوری رسی کو تھام لو پورے کے پورے قرآن کو تھام لو ولا تفر رکھو تفرقی میں نہ پڑھنا وسکر و نعمت اللہ علیہ کم اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو اسکن تم آردا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ اللہف بین قلوب تو اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے یہاں دعا کریں کہ اللہ الف بے نہ اسل داتا بینا اللہ ہم سب مسلمانوں کے دل جوڑ دے ہمارے معاملات ٹھیک کر دے وہ ازبہ تم نے مت ہی اخوانا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ کے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے ارب زمانۂ جاہلیت میں مسلسل جنگ و جدل میں مصروف رہا کرتے تھے عرب کی تاریخ میں سترہ سو جنگوں کا ذکر ملتا ہے مدینہ کے جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج ان کے درمیان ایک جنگ چلی تھی جنگ بواس اور یہ ایک سو بیس سال تک چلی تھی نسل ذات خاندان قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اسلام کی نعمت سے شیر و شکر ہو گئے ذاتوں سے قومیتوں سے بڑھ کر ان کو اسلام پیارا ہو گیا عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہ رہا اعلیٰ ہونے کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہو گیا کتنی محنت سے آپ سوچیں کتنی محنت سے یہ امت بنی صہیب رومی کی بلال حبشی کی سلمان فارسی کی ویسی ہی عزت تھی جیسے کسی متقی ہاشمی کی یہ کب تک تھا جب تک کہ جمے رہے اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کے رکھا اور جمعیت ان کی مضبوط رہی اجتماعیت رہی جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو پھر بکھرے ہوئے دانوں کی طرح ٹھوکروں میں آ گئے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تزبیہ کوئی مالا ٹوٹتی ہے تو کوئی دانہ کہیں چلا جاتا ہے کوئی کہیں چلا جاتا ہے کوئی ٹھوکر لگ کر کہیں چلا جاتا ہے اسی طرح آج مسلمان تفرقے میں پڑے تو لوگوں کی ٹھوکروں میں آ گئے ذلیل اور رسوا ہو گئے حسن خوبصورتی افادیت روب دب دبا سب ختم ہو کے رہ گیا آج مسلمان امت کا تو کوئی وجود نظر ہی نہیں آتا ہاں پاکستانی مسلمس ہیں عرب مسلمس برٹش مسلمس قوموں کے اندر بڑھ گئے اور پھر یہ قومیں آگے بڑھ کر مزید قومیتوں کے اندر صرف ہم پاکستان ہی میں دیکھ لیں کس قدر قومیتیں ہیں سندھی مسلمان بلوچی مسلمان مہاجر مسلمان پنجابی پنجابی مسلمان اور یہیں تک بس نہیں ہے پھر یہ قومیتیں مزید آگے جماعتوں اور گروہوں کے اندر بٹی ہوئی ہیں شیعہ مسلم سنی مسلم بریلوی مسلم دیوبندی مسلم حنفی مسلم شافی مسلم اور حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے مسجدیں جدا ہیں معمولی فقی اختلاف پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا جا کر نمازیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ناوز باللہ گمراہی کا حال یہ ہے کہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں تو کیا ہوا ہوا یہ ہے کہ آج دنیا کی دولت مین پاور ہتھیار ریسورسز سب کچھ ہونے کے باوجود بے وقت ہیں کمزور ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات ہیں کہ رفع یا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آمین زور سے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے نماز پڑھنے میں ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے ہاتھ نیچے باندھنے چاہیے کتنا اٹھ کر سجدہ کرنا چاہیے کتنا دب کے سجدہ کرنا چاہیے انہیں مسائل کو دین سمجھ لیا یہ کتاب ہے وحدت امت یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے پڑھنے کی کتاب ہے ضرور اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کو اپنے فضل سے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ بخشش کا سبب بنا دے اتنی عمدہ کتاب لکھی ہے اس میں یہ بات لکھتے ہیں حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری ہی تو پورا تو نہیں سنا رہی تھوڑے تھوڑے آپ کو اختصابات سناتی ہوں وہ لکھتے ہیں انور شاہ کاشمیری کا قول کہ قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفا دین حق تھا یا ترک رفع دین حق تھاق تھی یا بسر حق تھی برزخ میں بھی ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی شافی کو رسوا کرے گا نہ ابو حنیفہ کو نہ مالک کو نہ احمد ابن حنبل کو تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے نہ برزخ میں نہ محشر میں اسی کے پیچھے پڑھ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور وہ منکرہ جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اپنے اور رغیار ان کے چہروں کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منقرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے الہات آ رہا ہے شرک اور بت پرستی چل رہی ہے حرام اور حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے لیکن ہم لگے ہوتے ہیں فری بیسوں میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ یوں غمگین بیٹھا ہوں اور یوں محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی چھوٹے چھوٹے اختلافات اب آگے فرمایا التکم تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے یا ال خیر جو نیکی کی طرف بلائیں وہ یا مرون و ں نا انل و الا کا المفلحون جو نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے لفظ امت بہت اہم ہے امت کہا جاتا ہے ہم مقصد لوگوں کو آیت نمبر ایک سو دو آیت نمبر ایک سو تین ان پر اگر پختہ عمل ہو گیا تبھی آگے یہ کام ہو سکے گا کہ امت جو ہے وہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دے اگر وہ کام نہیں ہوئے جو پہلی آیات نے ہے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے پری ریکویزڈ جو ہے ضروری شرط یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو خود تو پتہ ہو کہ معروف اور منکر ہوتا کیا ہے تو علم کا حصول بہت ضروری ہے لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس کا کام سمجھ جسم کے اندر امیون سسٹم کا کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سپرد کیا تھا نظام دفاع بنایا تھا دنیا کے لیے لیکن ہم تو آپس میں تفرقے میں پڑ گئے مولانا محمد یوسف کہتے ہیں جو کسی ایک قوم اور علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے وہ امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے کرتا ہے یہ کہنا کہ ہم پنجابی ہیں ہم بہت اعلیٰ یہ کہنا کہ ہم سندھی ہیں ہم بہت اعلیٰ وہ کیا کرتا ہے وہ دراصل امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے کرتا ہے اور حضور اور صحابہ کی محنتوں پر پانی پھیرتا ہے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے ہم نے خود ذبح کیا ہے یہود اور نصارہ نے تو اس کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے تو فزیشن ہیل دا سیلف ادھر, ادھر ادھر الزام رکھنے کے بجائے اور مختلف ملکوں کے خلاف نعرے بازیاں کرنے کے بجائے ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ وفا کا حق ادا نہیں کیا فرمایا والا تقن و کلدین تفرق وختلف ممبادی ماجا احملات و اولا کل مذاب و نظیم کہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے کس سے کہا جا رہا ہے مجھ سے اور آپ سے کسی اور کا مت سوچی گا کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے نہیں ہر چیز کا ہر خرابی کا ہر برائی کا الزام بڑا آسان ہے آج مولویوں کے سر پہ رکھ دینا یہ سوچیے کہ جب ہم سب سو رہے تھے اور ہمارے خاندانوں کے مرد جب صرف دنیا کمانے میں لگے تھے تو ان مسجدوں کو آباد کس نے رکھا تھا ان مولویوں نے ہی رکھا تھا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کا احسان مند ہونا چاہیے ہم کو اپنی اپنی ذمہ داری کی ضرورت ہے تو کہا کہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جب کہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس قفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے اللہم ربنا جالنا اللہ ربنا جا اللہ دعا کریں اللہ میں ان میں شامل کرے رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کی دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں کن تم خیرہ امتن تم بہترین امت ہو کتنی اللہ کو امیدیں ہیں مسلمانوں سے تم بہترین امت ہو اخرجت لناس تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے دنیا میں لوگ اپنے لیے جیتے ہیں اے مسلمانوں تم لوگوں کے لیے جیو گے تم اعلیٰ عرفا اسی لیے بنائے گئے ہو اس لیے نہیں کہ تمہارے کوئی چار آنکھیں ہیں یا کوئی آٹھ ہاتھ ہیں کہ تم اعلیٰ ہو گئے ہو اعلیٰ اس لیے ہوئے ہو اور اس وقت تک آلہ ہو گے اور اسی حال میں اعلیٰ ہو سکتے ہو جب وہ کام کرو جو اللہ نے تمہارے سپرد کیا فضیلت اسی وقت تک جب تک ذمہ داری ادا کرو گے کن تم خیرہ امت نخرجت اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تامرون بالمعروف و تنہ انل منکر و تو منون بلّ تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا آپ کو بار بار اس صورت میں ذکر ملے گا دیکھیے علم حاصل کر لیا ہم نے کہا تھا نا ابھی کہ علم حاصل کرنا پری ریکویزٹ ہے علم حاصل کرنے بیٹھ گئے یاد رکھیے ایک بات ہے بہت ضروری چیز علم لیکن علم کا اپنا نشہ ہوتا ہے بعض دفعہ یہ علم ایک خول بن جاتا ہے جس کے اندر لوگ بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اب کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرتے کرتے پڑھنے پڑھانے کو ہی تو مقصد بنا لو اپنا اور اس علم کو اپلائی کرتے ہوئے کو کہ ابھی لوگوں کو آنے دو ابھی لوگوں کو سیکھنے دو اگر ابھی سے امر بالمعروف اور نہیں ان منکر ہم نے کرنا شروع کر دیا تو کوئی بات سننے نہیں آئے گا یہ بہت زبردست خطرہ ہوتا ہے جو کہ اس کنڈیشن میں پیدا ہو سکتا ہے تو نہیں علم بھی ساتھ ساتھ جتنا علم آ گیا اتنا بتانا شروع کر دو تاریخ ذرا ہم ایک سبق لیتے ہیں سمرقند بخارہ بخارا تاشقند بغداد میں مسلمانوں کی حکومت تھی پڑھنے پڑھانے کا بے انتہا چرچا تھا موٹے موٹے مسائل تو سب حل کر لیے تھے اب وہ یہ باتیں منہ کر رہے تھے کہ براخ جو ہے وہ حلال تھا کہ حرام حالانکہ براخ کا وجود کوئی نہیں ابھی یہاں پر کسی کے پاس فروئی مسائل میں چلے گئے تھے تو عالموں کا اور علم حاصل کرنے والوں کا تو یہ مشغولیت کا عالم تھا دوسری طرف ایلیٹس عمرہ ایرسٹوکریسی اور حکومت کے لوگ کھلم کھلا فسق اور فجور میں مبتلا تھے کھلم کھلا شراب جوا ناچ گانا ہو رہا تھا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا کہ یہ مت کرو نہیں ان منکر چھوڑ دیا امر بال معروف چھوڑ دیا عمل بال معروف کل کیا سمجھ لیا علم حاصل کرنا بس پڑھنا اور پڑھانا ایک جز لے لیا اس کا نتیجہ کیا نکلا منگولس نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مدرسے اور مسجدیں استبل اور میوزیمس بنا دیے تجلا اور فرات ٹائیگرسٹ اور یوفریٹس مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی سیاہی سے کالے ہو گئے تھے اتنی کتابیں انہوں نے جو ہے وہ پھیکی دریاؤں کے اندر اور بہت سی کتابیں انہوں نے جلائیں اور اتنی کتابیں جلائیں بڑے بڑے بان فائرز بنے ان کتابوں کے اور ان مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو جلا کر خود مسلمانوں کو اس میں جلایا وجہ کیا تھی جو آپ کو بتائی امر بالمعروف چھوڑ دیا نہیں انل منکر چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمیزی میں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا چوائس نہیں ہے لازمن دینا ہوگا اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا ورنہ پھر اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تم پر اپنی جانب سے شدید عذاب بھیجے گا پھر تم اس کو پکارو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی پچیس پچیس لاکھ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں کیوں نہیں قبول ہوتی تو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس کام کو کرنا شروع کریں جو اخلاقی برائی دیکھیں اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں حوصلہ افزائی بالکل نہ کریں پراپرگیٹ مت کیجیے اگر آپ کے اخبار ہیں اخبار میں برائیوں کے فحاشی کے بے حیا کے چرچے مت کیجیے مت وہ تصویریں چھاپیے اللہ بکوانے والا ہے اللہ رزاق ہے اللہ کھلائے گا ڈسکریج کریں برائیوں کو خود بالکل حصہ نہ لیں اللہ کے ہاں قابل قدر ٹھہریں گے خود بھی کرنا ہے اور اس چیز کو اگر ہمیں کرنا ہے تو پہلا کام یہ کہ کتاب کی پیروی نہ کریں ان کے کلچر سے ہم ڈزل نہ ہوں ان کی ویلیوز نہ لیں ان کی پیروی کیا کرنی ہے بلکہ ان کو تو تبلیغ کرنی ہے جا کر کہ وہ بھی ایمان لائیں اور ان کو بھی ہم قرآن کی طرف دعوت دیں فرمایا ولو آمن آل الکتاب الاقانہ خیر الحم یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہیں کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بس زیادہ سے زیادہ کچھ ستا سکتے ہیں یعنی کیا ہوگا تم ان کا کلچر نہیں اپناؤ گی تو کیا کہیں گے بربیرک کہہ دیں گے نا تم کو اولڈ فیشن کہہ دیں گے مٹیریئل کہہ دیں گے اور کیا کہیں گے نہیں یا دو اللہ تھوڑی تکلیف پہنچا سکتے ہیں بس کچھ نہیں کر سکتے تھوڑا ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی کب ہوگا جب مسلمان وہ کام کر رہے ہوں گے جو بتایا گیا جب مسلمان خود ذہنی اخلاقی ہر اعتبار سے انہی جیسے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ صورتحال نہیں رہے گی پھر تو وہ چھا جائیں گے مسلمانوں کے اوپر فرمائے غلبت علیہ مدلت و این ما ثقفو. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے یہ اللہ کے غذب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا